اللہمنی استخیر و بلمک اللہ تعالیٰ ہی سے خیر کا سوال ہے اللہ استخیر و بمک استخارہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استخارہ کی نورانی مہم چلی بہت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا کئی مسلمانوں نے استخارہ کی سنت کو سمجھا اور اپنایا اب یہ تقاضا زور پکڑ رہا ہے کہ نورانی مہم کے دو رنگ و نور اور مکتوبات یکجا شائع کر دیے جائیں استخارہ کے بارے میں بعض ضروری باتیں آج کے رنگ و نور میں عرض کی جا رہی ہیں پھر انشاءاللہ ان سب کو ایک رسالے کی صورت میں شائع کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں قبول فرمائیں